کون کر اللہ اس قوم کی ہدایت چاہے جو اعمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں اور اللہ ذلمح کو ہدایت نہ کرتا۔